مدد اللہ احمد اور اس علی فساءلون به ونرحاه إن الله كان عليكم بخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويوصل لكم ظنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد هذا صوتا عظيم أما بعدين خير الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ترثب به نفسه ونحن أقرب اليه من حر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيم. ما ينفظ من قول إلا لديه رقيب عكيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس مع أتائق وشهيد لقد كنت في أفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل ففار عنيد منع الخير معتد مريد الذي جعل مع الله لان آخر فأقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فلدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحليله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفعون وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَ حاضرینِ جمعہ اور پردانشین خواتینِ اسلام خطبہِ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی تین مختلف صورتوں کی تین آیتیں تلاؤر کی ہیں ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ نے وسیلے کے تعلق سے کچھ احکام ذکر کیے ہیں وسیلے کا شریح حکم بچاریا اور وسیلے کا شریح تصور پیش کیا ہے وتیلے کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اسناحیت سے کہ امت مسلمہ میں شرک اور شرک کی مختلف شکلیں اور مختلف بدعات اور رسوم و رواجات اسی راستے سے امت کے اندر داخل ہوئی ہیں وتیلے کا صحیح مفہوم انسان اگر نہ سمجھے وہ آسانی سے شرک کا شکار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے تقرب کے نام پر اللہ کی عبادت کے نام پر وسیلے کا اگر غلط تصور انسان کے ذہن میں ہو تو وہ عبادت کے نام پر ایسے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی خاطر ایسے کام کرے گا جو کام کے اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتے جائیں گے وہ مکہ کا یہی جرم تھا قرآن نے ان کا جو شرک تھا ان کے شرک کا سب سے اہم سبب یہی بتایا کہ وہ لوگ وسیلہ وسیلے کا غلط تصور اور وسیلے کا غیر شرعی تصور ان کے ذہنوں میں تھا اپنی دانش میں وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں قرآن مجید میں صورت الزمر کی وہ جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑی اس میں مشقین کے تقریبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا وبی نے و نہیں او جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنا لیے ہیں، بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہم تو ان کی عبادت فی نفسی ہی ان کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہم جو لات عذہ کو پوجا کرتے ہیں ہم جو حبل اور مناسب کو پوجا کرتے ہیں ہم جو ودا اور یبو کی عبادت جو کیا کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ان کی عبادت محسود نہیں بلکہ ہم ان کی ان کی عبادت کر کے اللہ تعالی سے قریب ہونا چاہتے ہیں سبحان اللہ دیکھیے قرآن نے ان کو مشرک کہا قرآن نے ان کو مشرک کہا اور ان کو کافر کہا اور اس عقیدے کو شرک قرار دیا اس عقیدے کو کفر قرار دیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں ان کو اس لیے پکار رہے ہیں ان سے دعائیں اس لیے کر رہے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں اور ان کے نام پہ چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں گے قرآن نے ان کو مشرق قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا معلوم یہ ہوا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں وسیلے کا غلط تصور رہنے کی وجہ سے انسانوں کی بڑی تعداد شرک میں داخل ہوئی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف وغیرہ کی احادیث میں دنیا میں شرک جو سب سے پہلے داخل ہوا وہی اسی چور راستے سے داخل ہوا صالحین اور نیک لوگوں کی محبت میں غلو اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کو درمیان میں وسیلہ بنانا اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کے تصور کو ذہن میں لانا قوم نو کے اندر جو سب سے پہلے یہ مرض اور یہ برائی پیدا ہوئی شیطان نے دنیا میں شرک کو سب سے پہلے اسی وسیلے کے راستے سے رواج دیا اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم وسیلے کا شرعی تصور کیا اور غیر شرعی تصور کیا اس کو سمجھیں پرانی مجید کی میرے تین آیتیں ہوتی ہیں ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے وسیلوں کا ذکر کیا کہا کہ ایک وسیلہ جائز ہے وسیلے کی قسم ایسی جو جائز ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ اسے اپنانا چاہیے اسے اختیار کرنا چاہیے اور انہی دو وسیلوں کا ذکر کیا گیا پہلی دو آیتوں میں سورہ راہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین اللہ الوسیلہ ایمان والو اللہ سے کروسیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو اسباب تلاش کرو ذرائع تلاش کرو ایسے وسیلے تلاش کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکے اور سورہ بری اسرائیل کی راحت پڑی گئی اس میں بھی ایسی بات کی گئی کلین اجام تم مندونی ان مشرقین سے کہوں سے کہیے کہ تم نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے بنا رکھا ہے ذرا ان کو پکاروش تحویلہ <تحبیلًا> یہ, یہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے کسی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے ولہ تحویلہ اور تمہارے کسی بھی مسئلے کو ٹال نہیں سکتے کسی بھی پریشانی کو ٹال نہیں سکتے اور اے نبی آپ ان مشرقین سے کہہ دیجیے یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں انہوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کے معبود خود ایسے ہیں کہ وسیلہ یہ خود اللہ تبارو کو تعالی کی عبادت میں ہیں یہ خود اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں یا یہ, یہ خود اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے ہیں اور اس کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرتے رہے اس سے قریب ہونے کے وسیلے اور ذرائع تلاش کرتے رہے آیت کا پس منظر کیا ہے انسانوں نے فرشتوں کی عبادت کی انسانوں نے مختلف زمانوں میں اللہ کے نیک سالے بندوں کی عبادت کی ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حضیر علیہ السلام کی عبادت کی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اللہ تعالی اس پس منظر میں فرما رہے ہیں کیا ہے مشرق تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کر رہے ہو وہ خود اللہ کے بندے ہیں اور ایسے بندے کہ وہ خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں وہ خود اللہ سے قریب ہونے کے اسباب اور وسیلے تلاش کر رہے ہیں وہ خود عابد ہیں تم نے انہیں معبود سمجھ رکھا وہ خود عابد ہے تم نے انہیں معبود بنا رکھا تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی وسیلے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء پیغمبر فرشتے یہ سب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے کا ایک صحیح تصور ہے وسیلے کا ایک شرعی تصور ہے ایک جائز وسیلہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور مندوب وسیلہ ہے ایسے وسیلے ہیں جنہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اختیار کرنا چاہیے اور یہ وسیلے کیا ہیں اہل علم نے ان کو تین قسموں میں تقسیم کیا اور کہا کہ جائز اور مستحب وسیلے کی پہلی قسم یہ ہے اللہ تعالی کے اسماع حسن کا وسیلہ لے انسان قرآن نے کہا ولی اللہ وخصن افدیا ولی اللہ علخن اسدرو ہُوبیا سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے سے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو قرآن حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا اور اس کی صفات کا وسیلہ ہم لیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ غفار ہے وہ معذ ہے وہ مزل ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ ہے وہ وحاب ہے وہاب ہے قرآن اور حدیث میں ایسے نوت پر نو نام اللہ تعالیٰ کے نمان میں نام ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب بہت پسند آتی ہے بندے کی کہ اللہ تعالی کو بندہ اس کے ناموں سے پکارے اس کے ناموں سے بلائے اس کے ناموں کے اس ناموں کا وسیلہ دعا ملے اور وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں جن دعاؤں میں اللہ تعالی کے ناموں کا وسیلہ لیا جاتا ہے اسی لیے آپ پرانی مزید میں پیغمبروں کی جتنی دعائیں منقول ہیں حضرت حضرات انبیاء اور اصول کی جتنی دعائیں منقول ہیں آپ انبیاء اور رسول کی دعا میں دیکھیں ہر نبی اپنی دعا میں اللہ تعالی کے چند اسما کا ضرور ذکر کرتے ہیں ہر دعا کا فاطمہ ہر دعا کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کے اسما اور اس کی صفات کا ذکر ہوتا ہے وَأَيُوبَ اِذنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنِي حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا نقل کی قرآن نے کہا کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا پرور دکھارا مجھے بڑی پریشانی لائق ہے بڑی تکلیف لائق ہے الحمد الراہمین اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یا گویا ارحم الرحمین کا وسیلہ لے رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو نام اور اور رحمان ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس کا وسیلہ لے رہے تھے جا ذکری ہرلی ملنا ان کا سمی اور دعا ذکری علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے دعا کرتے لے کے مجھے پاکیزان اولاد اولادا فرما ان کا سمی اس لیے کہ تو سمی ہے تو سننے والا ہے تو دعاؤں کو سنتا ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو دیکھیے یہ تو جن دو مثالیں میں نے دی امبیا علیہ کی جتنی دعائیں قرآن ذکر کی ہیں آپ دیکھیں گے ہر دعا میں ہر دعا میں سبحان اللہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادی میں جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعا میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا وسیلہ اعوذ عزت رسید و حضرت اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں میں عاجد ہوا وہ حاضر جو شر کے مجھے لاحق ہوا ہے جس شر سے میں بچار ہوں اس سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو کہ عزیز ہے زبردست ہے وہ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے کوئی چیز اسے عاجد نہیں کر سکتی اور وہ قدیر ہے اس کی قدرت ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لینا علم نے یہاں یہ ادب سکھایا ہے اور یہ ادب بچایا ہے کہ انبیاء علیم السلام کی جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے آپ دعا دیتے کریں گے دعا کی مناسبت سے اسما کا انسما کا وسیلہ لیں گے آپ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اس مناسبت سے آپ اللہ تعالیٰ کے اسما اثنا کا انتخاب بھی کریں گے دعا میں اگر آپ دعاؤں کی آپ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے اسم غفار کا حوالہ دیں گے تو غفار ہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپ کے ایبوں کو اور آپ کی کمزوریوں کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ کیبوں کو چھپانے والا ہے آپ کہیں اے اللہ تو سفیر ہے ایبوں کو چھپانے والا ہے میرے ایبوں کو چھپا اگر آپ روزی اور رزق اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کہیں گے اے اللہ تو رزاخ مجھے رش فتح فرما یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عصماء حوصلہ کا وسیلہ لینے کا تو شرعی وسیلے کی پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے عصماء حوسنہ کا وسیلہ لینا اور شرعی وسیلے کی دوسری قسم ہے آدمی اپنے نیک امال کا وسیلہ لے امال صالحہ کا وسیلہ لے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے دوسروں کا تعاون کرتا ہے دوسروں کا ہاتھ بٹاتا ہے اپنی جو بھی نیکیاں ہیں دعا کرتے ہوئے آپ اپنی نیکیوں کا حوالہ دے سکتے ہیں اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد کہ پرور میں نے جو فلا یتیم کی مدد کی میں نے جو فلا بیوہ کی مدد کی میں نے جو فلا صدقہ دیا تھا میں اور تیری رضا کی خاطر دیا تھا اس صدقے کے بدلے اس نیکی کے بدلے اس انفاق کے بدلے اس خرچ کے بدلے پرور میری اس مصیبت کو آسان فرما آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرور دگارہ میں نے فلاں بھائی کی مدد کی تھی فلاں بندے کی مدد کی تھی اے اور تیری رضا کی خاطر کی تھی پرور آج میری اس مصیبت میں تو میرے کام آفیہ حادث میں اللہ کے رمی نے فرمایا کہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہے اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل ہے رہتی ہے تو یہ نیک امار کا وسیلہ ہے اور اس سلسلے میں آپ کے ذہنوں میں وہ واقعہ بھی جو بنو اسرائیل کے تین اشخاص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ, وہ ذہن میں رہنا چاہیے جو غار میں پھنسنے کے بعد تینوں افراد تینوں میں سے اہرشت اپنی زندگی کی ایک عظیم نیکی کو یاد کر کے دعا کرتے ہیں تینوں نتیجے میں غار جوار پر جو پتھر آدر بیٹھ گیا ہوتا ہے اور نیک امار کے وسیلے سے دعا کرنے کی وجہ سے وہ پتھر ہٹ جاتا ہے تو مومن اپنے نیک امار کا وسیلہ لے دعا کرے اس کے ذریعے سے یہ وہ جائز وسیلے کی دوسری قسم ہے اور جائز وسیلے کی تیسری قسم یہ ہے کہ نیک انسان جو کہ زندہ ہے آپ اس کی دعا کا وسیلہ لیں اور اس کی دعا کا وسیلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک انسان جس کی دعا کی قبولیت کی امید ہو جو نیک جو آپ کو نیک نظر آتا ہو آپ اس سے جا کر دعا کی درخواست کریں اپنی کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مسئلے یہ تین یہ تین جو ہے وسیلے جائز وسیلے اور شرعی وسیلے کی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا ان آیتوں میں انہیں قسموں کو اپنانے کی تلسین کی اس سے ہٹ کر قرآن نے کی آیت پڑی گئی اس میں وسیلے کی پھر بتایا کہ دنیا میں ایک وسیلہ ایسا بھی ہے جو کہ ناجائز ہے قرآن اور حدیث کیوں سے دیکھا جائے ان تین وسیلوں سے ہٹ کر جو بھی وسیلے کی قسم ہے وہ ناجائز ہے آج مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے دعا کرتے ہوئے انبیاء کا وسیلہ لینا نبی کا وسیلہ لینا اور گنٹوں دعا ہوتی ہے اور گنٹھوں کی دعا کے بعد دعا کے اختتام پر اس دعا کو نبی کے صدقے تو سے قبول فرما نبی کے صدقۂ تو قبول باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے دعا کے آداب میں سے ایک ادب کے طور پر سکھایا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد شخصی طور پر یہ کہیں پرور د اس د کو نبی کے فیص و میں قبول فرما وسیلہ چاہے اس قسم کا وسیلہ فرشتوں کا لیا جائے انبیاء کا لیا جائے صالحین کا لیا جائے اولیاء کا لیا جائے نہیں جائز نہیں ہاں فرشتوں کا اللہ کے پاس مقام ضرور ہے انبیاء کا مقام مسلم ہے صالحین اور اولیاء کا مقام مسلم ہے مگر آج کو یہ کس نے اجازت دی کہ ان کے مقام کا وسیلہ آپ لیں نبی کا دعا بہت بلند ہے بہت بلند ہے اس سے کس کو انکار ہے اور نبی کی رتبے کی برندی یا نبی کو پیدا پہنچائے گی ہمیں نہیں ہمیں پیدا اس وقت ہوگا جب نبی کی سادت کرے ہم نبی کی استبا کریں ہم نبی کے طریقے پر چلے ہم اور نبی ایک نبی جو دین لائے اور نبی نے جو شریعت دی ہے اس کو کامل طور پر زندگی میں نافذ کریں اس وقت ہمیں پیدا ہوگا ورنہ نبی کی مخالفت کرتے رہیں سنتوں سے انقلاب کرتے رہیں اس رسول کو کوشتے ڈالتے پس رہیں اور دعاؤں میں نبی کے مرتبے کے وسیلہ لیں اس سے کوئی پیدا ہونے والا نہیں اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم مسلمانوں کی بڑی تعداد اور مسلمانوں میں جمہور ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں پیغمبروں اور نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے جا کا ان کے مرتبے کا وسیلہ لیا کرتے اور اس سلسلے میں ہیں جنہیں آپ आपको ذہن میں رکھنا چاہیے بحث مباحثے کے وقت یا کسی کو سمجھاتے ہوئے آپ کے سامنے وہ ہو سکتا ہے وہ دلائل پیش کرے جو لوگ اس قسم کے وسیلے کے قائل ہیں ان کے پاس یا تو صحیح دلیلیں اگر موجود ہیں تو صحیح دلیلوں سے غلط استدلا کرتے ہیں کچھ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں مگر استدلاح غلط ہے اور کچھ حدیثیں ہیں جو اگر صحیح ہیں تو ضعیف ہیں ثابت نہیں میں آپ کے سامنے دلائل آج ذکر کرتا ہوں جس سے عموماً وہ لوگ جو انبیاء اور صالحین کا وسیلہ لینے کے جواز کے قائل ہیں کہ ہم دعا میں کہہ سکتے ہیں کہ پرور نبی کے وسیلے سے قبول فرما نبی کے صدقۂ کو سے قبول فرما سلفۂ راشدین کے صدق سے قبول فرما اولیاء کے صدقۂ سے قبول فرما جو کہتے ہیں ان کی کچھ دلائل ہیں ہم مختصر طور پر ان کے دلائل کا جائزہ لیتے سب سے مشہور واقعہ اور سب سے مشہور دلی جو لیا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے زمانے خلافت میں تحت سالی آجایا کرتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس بن عبد المصطلف کا وسیلہ لیا کرتے عبداس بن عبد المصطلف کا وسیلہ لیا کرتے تھے حدیثوں میں جو آتا ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق ربی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے نبی کے چچا جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے ہم نبی کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے نبی کے ذریعے دعا کرتے تھے اب اللہ کا بھی انتقال کر چکے ہیں آپ دعا کریں اور خود حضرت عمر بھی حضرت عباس سلاۃ ال پڑھایا کرتے تھے استفقاء کی نماز پڑھاتے اور اس کے بعد دعا کرتے کچھ بھی حادثیث میں دعا کے الفاظ بھی منقول ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو دعا کرتے تھے یہاں دیکھیے حضرت عمر جو وسیلہ لے رہے ہیں یہ وسیلہ حضرت عباس کی دعا کا لے رہے ہیں حضرت عباس کی دعا کا وسیلہ ہے حضرت عباس کی شخصیت کا نہیں حضرت عباس کی ذات کا نہیں حضرت عباس کے رتبے اور درجے کا وسیلہ نہیں لے رہے حضرت عباس کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں اگر ان کی شخصیت کا وسیلہ لینا جائز ہوتا ذات کا وسیلہ لینا جائز ہوتا اور اللہ کے پاس ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو پھر حضرت عمر کے لیے یہ خود جائز نہ ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر عباس رضی اللہ انہوں کا وسیلہ لے یہ خود جائز نہ ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے مگر آپ کا مرتبہ تو باقی ہے ویسے ہی باقی ہے سیاحت تک باقی ہے اگر شخصیتوں کا وسیلہ لینا جائز ہوتا کسی بھی شخصیت کا رتبہ اور درجہ جو اللہ کے پاس ہے اس کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو حضرت عمر کا طرز عمل خود غلط ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کے رتبے اور درجے کے باقی رہتے ہوئے حضرت عباس کے رتبے اور درجے کا وسیلہ لے رہے ہیں حضرت عمر جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضبال اللہ مجمعین ایسے معاملات میں نبی پر کسی کو مقدم نہیں رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی ایک مرتبہ ابا گئے ہوئے تھے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا سُنا کروانے کے لیے واپس آئے جماعت کھڑی ہو گئی تھی حضرت احبوب اکر صدی ربی اللہ نماز پڑھا رہے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صاحب نے نماز میں حضرت احبو بکر کو آواز کر کے اشارہ کرنے اشارہ دینا شروع کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں حضرت احبوبر کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں حضرت احبوبر صدیقی رضی اللہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اللہ کے نبی انہیں اشارہ کر رہے ہیں اپنی جگہ رہو مگر ابو بکر پیچھے ہٹ گئے پیچھے سب میں آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی امام بن گئے اور آپ نے نماز مکمل کی امام بن کر آپ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر سے کہا ابو بکر پیچھے کیوں ہٹ گئے اسی جگہ کھڑے رہتے اور تو ابو بکر صدیق ربی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے زیب دے گا کہ اللہ کے نبی آ جائے اور وہ ان کی جگہ کھڑا رہے صحابہ صاحبہ یہ احترام اتنے ابھی خود کو مراد دے رہے ہیں ابو قوحفہ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے کہاں ابو کوہافا کے بیٹے کے لیے یہ لائق اور زیبا نہیں کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اسی جگہ ان کے مقام پہ کھڑا رہے ہیں کھڑے رہے ابویش ربی اللہ صحابہ اس طرح سے اللہ کے نبی کا اس درجہ احترام کرنے والے صاحب اور کبھی کسی کو مقدم نہ رکھنے والے اگر شخصیتوں کا وسیلہ اور کسی کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ لینا جائز ہوتا یہاں ہر حضرت میرے فاروق رضی اللہ عن اللہ کے نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کا وسیلہ نہ صحابہ جانتے تھے سمجھتے تھے کہ کسی کی شخصیت کا کسی کی ذات کا کسی کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ لینا نا جائز اسی بنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اللہ کے نبی کا وسیلہ لیا نہیں آپ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کر سکتے کبھی کسی صحابی نے اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے کی کی وجاہت اور آپ کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ لیا صحیح حادی سے کہیں ثابت نہیں کر سکتے آپ اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ واقعہ صحیح ہے مگر فی غلط کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے جو صحیح سے ثابت ہے اللہ نے اس واقعے کو بھی صحیح قرار دیا مگر اس سے بھی استدلال غلط کرتے ہیں اور واقعہ کہ, حمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صاحب نابینا صحابی کہا کہ اللہ کے نبی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینا ہی لوٹا دے میں دیکھنے والا بنجام دعا کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو اس میں تمہارے لیے ہے بہتری کیا ہے صبر کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جس بندے کی بینائی لے لوں دونوں آنکھیں لے لوں اس پر صبر کرے تو میرے پاس ایسے بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہے آپ نے کہا چاہو تو میں دعا کر دوں گا چاہو تو صبر کرو اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اس نبی نے شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی دعا کرنے آپ دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ بینائی لوٹا دے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وضو کرو اچھی طرح سے دو رکعت نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اللہ کے نبی نے بھی دعا کی بنا کے لیے اور ادھر نبینہ صحابی نے بھی وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ساتھ دعا کی اللہ کبھی نبی اللہ! اللہ میں تجھے مانگتا ہوں میں تج پوچھتا ہوں اور تیرے نبی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ساتھ جانب متوجہ میری اس مراد کو پوری فرما دے میری بیندا دے دعا کے میں کہا اللہم شفع ہو اللہ شکیہ ہوتی ہے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما شکیہ ہوتی ہے یہاں دیکھ رہے کہ اس واقعے میں یہ جو صحابی نبین صحابی وسیلہ جو لے رہے نبی کی دعا کا وسیلہ لے ایسا ہوئی کا بی نبی اور رہنا کا مطلب کیا میں تیرے نبی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں یعنی میرے حق میں تیرے نبی بھی دعا کر رہے ہیں اور میں خود اپنے حق میں دعا کر رہا ہوں ہم دونوں دعا کر رہے ہیں ہم دونوں کی دعا سے میری اس پریشانی کو دور پڑنا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ وہ نبین صاحبی نے یہ کہا ہو کہ نبی کی نبی کے صدقے سے, نبی کی ارداد کے وسیلے سے نبی کی شخصیت کے وسیلے سے نبی کے مقام اور مرتبے کے بظہر کس نبی کی دعا کا لیا صحابی نے نہ کہ نبی کی شخصیت کا اور نبی کے مقام اور مرتبے کا اس لیے دعا کے پرور دا کہ نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما یہ صحیح روایت ہے مگر اصطلاح غلط کرتے ہیں اسی طرح یہاں کو ذیف ہیں جو ثابت نہیں ہیں ان سے عموماً اسطلال کے ہے اور اس سلسلے میں سب سے مشہور روایت مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کا حوالہ اور زیادہ کیا جاتا ہے اور مستدرک مصدر خاکم کی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے ہو گیا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی, ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کو پکارا اللہ محمد کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری لفظش کو معاف فرمانا اللہ تعالیٰ نے آدم سے پوچھا کہ آدم میں نے محمد کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ محمد نام کی ایک شخصیت ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پرور جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں روح ڈالی تھی اس وقت میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا لاہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول رسول اللہ لکھا ہوا ہے لا اللہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو کہ محمد کوئی عظیم شخصیت ہے تبھی تو ان کا نام اللہ کے تح... آپ کے عرش کو لکھا ہوا ہے اسی لیے میں نے ان کے وسیلے سے آپ کو پکارا ہے میں نے ان کے وسیلے سے آپ کو دعا کی اور یہ روایت کیسی ہے کہ یہ دعا کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کی نفزش معاف کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا غلط بات ہے سے پہلی بات تو ہے کہ روایت ثابت نہیں امام صاحب رحمتہ اللہ علی نے اس روایت پر بحث کرتے ہوئے کہا یہ روایت ظاہر نہیں موضوع کا من گھڑت روایت علامہ المانی رحمتہ اللہ علی نے بھی اس روایت پر کہا موضوع روایت ہے من گڑھ روایت مستدر حاکم نے کرتے کی امام ابو عبداللہ حاکم نے روایت ذکر کی ہے اس کی سند میں ایک راوی جن کا نام عبد ہے اور خود امام ابو عبداللہ حاکم نے شابورے نے ان کے بارے میں دوسری جگہ کہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری موضوع روایتیں موضوع حجیز نے روایت انہوں نے خود کہا تو رحمان راہی حدیث کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ساری موضوع منگلت حدیث روایت کی ہیں اور خود انہیں کی روایت انہوں نے ذکر کر دی اس تعلق سے تو سب سے پہلے صنعت کے اعتبار سے روایت کرا اور دوسرے قرآن کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے روایت کرے قرآن کیا کہتا ہے اعظم علیہ السلام سے جب سہو ہوا لفظ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کیسے بھی معافی کیسے ہوئی؟ سورہ بقرہ میں فرمایا بکرا میں کلیمات اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلیمات سکھائے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرو ان کلمات کا ورز کرو ان کلمات کو پڑھا کرو آدم علیہ السلام اور اللہ دونوں ان کلمات کا ورد کرتے رہے یہ دعا پڑھتے رہے جو دعا اللہ تعالیٰ نے, لَنَكُنَا مِنَا ان دونوں نے کہا پر ہم دونوں کشوروار ہیں ہم دونوں خطا کار ہیں ہم دونوں سے غلطی ہو گئی اگر تو معاف نہ کرے ہمیں ہم نہ کریں ہم ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس دعا کی بدولت حضرت اعظم وا کی بخش ہوئی معافی ہوئی نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے کی وجہ سے اسی طرح سے ایک اور روایت کا حوالہ بھی بہت دیا جاتا ہے اس وسیلے کی بحث میں سنن دارمی کی روایت ہے دارمی کی روایت ہے اور وہ بھی سندم ثابت ہے سندم واحد ہے ابو الجا کہ جو کہ بڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ عقب صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر صحت سالی ہو جاتی قہد سالی آ جاتی اور بارشیں رک جاتی ان بارشیں نہ ہوتی تو لوگ سب مل کر ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا شکایت جا کر حضرت عائشہ سے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں اللہ کے نبی کی قبر پر جو روشن دان ہے اوپر جو چھت پر جو دریقہ رکھا جاتا ہے کہا اللہ میرے حجرے میں اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جو سیدھے روشن دان ہے اس روشن دان کو کھول دو اس روشن دان کو ہٹا دو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے اور ویسے کیا گیا روشن دان کو کھول دیا گیا اور جیسی روشن دان کو کھول دیا گیا آسمان سے بارش ہونے لگی سنن سنندار کی روایت ہے دارمی میں موجود ضرور ہے مگر علم و تحقیق کے معیار کے اعتبار سے حدیث ثابت ہی نہیں اور علم نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کوئی روشن دان تھا ہی نہیں ان کے گھر کی چھت پر صحیح احادیث میں ان کے گھر ان کے حجرے کی جو صفت آئی ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی روشن دان تھا ہی نہیں ایک توبہ اور دوسرے سرد کے اعتبار سے بھی روایت آئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ ایسی ذہی روایتوں موضوع روایتوں اور منگڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں اپنے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا کہ اسلام کی خصوصیت ہے دنیا کے سارے مذاہب یہی کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے اور وسیلے ہونے چاہیے اسلام دنیا کا وہ واحد مطلب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کسی انسان کا واسطہ وسیلہ کسی مخلوق کا واسطہ وسیلہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ریف ہے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجیے کہ غریب ہوں بہت قریب ہوں جی ہدا جا جان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں اسلام کے تعلیم خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہونا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وسیع کی بحث کو بنیاد بنا کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنی عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی اور یہی ملاقات ہوئی تھی حیران نے کہا کہ سبحان اللہ اس نو مسلم کو اللہ نے جو سمجھ دی وہ اچھے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے پاس وہ سمجھ نہیں کرشچن اسلام لائے میں نے کہا کیوں کہ اسلام لائے اسلام کی کون سی بات پسند آئی؟ کہنے لگے اسلام کی ایک تعلیم مجھے بہت پسند آئی اور اسی تعلیم سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا ہے کون سی تعلیم کہاں میں نے مطالعہ کیا میں نے عیسائیت پڑھ لی میں نے ہندومت پڑھ لی اور میں نے اسلام بہت سارے مذاہب پڑھے میں نے دیکھا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ نہیں رکھ رہا اللہ مجھے ڈائریکٹ گزارو میں تم نے سے ہر ایک کی سنتا ہوں غریب کی بھی سنتا ہوں امیر کی بھی سنتا ہوں عالم کی بھیر کی, بھی کی بھی سنتا ہوں بڑے کی بھی سنتا ہوں مردوں کی بھی سنتا ہوں عورتوں کی بھی سنتا ہوں اسلام وہ واحد مذہب ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اس کائنات کے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے اسی تعلیم سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا ہے غیر مسلم کے اندر جو سمجھ آئی اس کے اندر جو سوچ آئی آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اس لیے تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر نہیں ہے تو ضرورت اس بات کے مظاہم بھائی کہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کا جائزہ لیں شعری طور پر یا غیر شوری طور پر ہماری زندگیوں میں جو بہت ساری خرافات بھی غیر قریب تصورات رائج اور بچ چکی ہیں رائج ہو چکے ہیں اور بس چکے ہیں ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کر دنیا سے لے جانے کی ضرورت ہے ہمیں بارہ باراک اللہ تم فی القرآن نعیم وغیرہ تم کری ملکر خبر